کہ یہاں عید بلاد النبی کا خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے اور یہاں بات ہے جو حیدرآباد کے چار مینار ہیں یہ ہمارے پیچھے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک مسجد موجود ہے حیدرآباد دکن کے فیضان مدینہ کی جگہ پر آئے ہیں یہاں پر تعمیرات کا کام زور و شور سے جاری ہے یہ اس طرح کا انشاءاللہ ان کا پلان ہے فیضان مدینہ حیدرآباد کو بنانے کا یہ پت نکاموں کی ایسی دھومیں مچائیں کہ ہمیں پھر حیدرآباد آنے کا جی ہے دیکھ لو مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے بریلی میں میرے رضا نے بلایا ہے الحمدللہ آج دل بہت خوش ہے بڑے مبارک درباروں میں موجود ہیں ایک ہی احاطے میں ان عظیم ہستیوں کے قدموں میں حاضری کا موقع ملا ہے جن کا نام لے کر زندگی گزرتی رہی سب سے پہلے جس مبارک ہستی کے قدموں میں موجود ہیں وہی عظیم ہستی ہیں جو ہمارے امام اہل سنت کے دادا ہیں وہ ہیں حضرت مفتی رضا علی خان صاحب مولانا نکی علی خان سلحان اللہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے والد ماجد ہیں ہماری قسمت آج عروج پر ہے ان کا نام کیا ہے میں وہ سننی ہوں جمیل کا دری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا تو وسلام اب چلتے ہیں شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب برادر آلہ حضرت کی بارگاہ میں سبحان اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر مجھے بہت سارے کلام اچھے ہیں مگر ایک شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کا دل کو چھو لیتا ہے فرماتے ہیں حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے کیا لوگ تھے کیا شخصیات تھی سکھاتے ہیں کہ یادیں مدینہ کہتے کس کو ہے نبی پاک علیہ رات و السلام سے عشق کا اظہار کرنا کیسے ہے آئیے چلتے ہیں دربارے مولانا حسن اللہ صاحب حبیب صلی اللہ عمدہ محمد صلی اللہ علیہ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدریسلنے کے ناظرین بچپن سے جس شخصیت کا تذکرہ سنتے رہے جن کے کلام پڑھتے رہے جن کے عشق پر سر دھلتے رہے کہ کیا عظیم مستی ہیں شہنشاہ سکھن جنہیں کہا جاتا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب آج زندگی میں پہلی بار ہماری خوش مختو کی معراج ہے کہ ان کے مزار پرانوار کے قریب حاضر ہیں اور یہ ایک احاطہ ہے جہاں خاندان اعلیٰ حضرت کے مزارات ہیں یہ بریلی شریف میں بڑی مبارک رات ہے چودہ محرم الحرام الحمدللہ للہ اور سے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری میں بھی شرکت کا موقع ملا اور اب سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب کے قدموں میں آپ کی برکت لوٹنے حاضر ہیں آپ ان کے مزار پرانوار کی زیارت بھی کیجیے اور کچھ تذکرائے شہنشاہ سخن بھی سنتے ہیں آپ کی ولادت مولانا محمد حسن رضا خان صاحب کی ولادت بائیس ربیع الا بارہ سو چھہتر دس اکتوبر اٹھارہ سو انسٹھسو کو بریلی کے محلہ چودہ گران میں آپ دنیا میں تشریف لائے آپ جناب علی محمد خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میری والدہ مرحومہ آلہ حضرت کی بڑی بہن تھی ان کا کہنا ہے کہ جب آلہ حضرت پیدا ہوئے تو میرے والد ان کو جناب دادا صاحب کی خدمت میں لے گئے دیکھ کر گود میں لیا اور فرمایا یہ میرا بیٹا بہت, بہت بڑا عالم ہوگا اور جب منجلے میاں مولوی محمد حسن رضا خان صاحب پیدا ہوئے تو ان کو دیکھ کر فرمایا یہ میرا بیٹا مستان ہوگا حضرت حسن رضا خان صاحب کی سیرت میں یہ پہلو ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا آپ نے زندگی کا کچھ حصہ جذب کے عالم میں بھی گزارا مگر اس کے باوجود آپ ایک عظیم ہستی کے مالک ہیں اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں حسن رضا خان صاحب کا شدرۂ نسر کچھ اس طرح ہے حسن رضا خان بن مولانا نکی علی خان بن حضرت مولانا رضا علی خان بن حضرت مولانا محمد کاظم علی خان بن حضرت مولانا شاہ محمد آزم علی خان آپ آب کے آبا و اجداد دہلی کے رہنے والے آپ کا خاندان علم و فضل میں معروف تھا نسل در نسل فتوا نویسی کا سلسلہ آپ کے خاندان میں جاری ہوا اور الحمدللہ اسی طرح جاری و ساری ہے آپ کا کردار کیسا تھا آپ کا اخلاق کیسا تھا مولانا حسن رضا خان صاحب زور و برا اور تقوا و تہارت میں اعلی مقام کے حامل تھے مسلمانوں سے میل جول اور انفاق سی فی سبیل اللہ میں حد درجہ انحماق ہوا کرتا اپ کے بارے میں آتا ہے کہ اپ کا ایک دستور تھا کہ مسجد کے سامنے ایک بڑا مضبوط لکڑی کا موٹا تختہ چار لوہے کے پاؤں پر رکھا ہوا تھا یہ عام سڑک تھی اس پر حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب تشریف فرما ہوا کرتے جب کسی مسافر یا راہگیر کو غریب یا مجبور دیکھتے تو اس کا حال دریافت کرتے اس کی امداد فرماتے غریبوں اور بیواؤں سے کرایہ وصول نہیں کرتے تھے نماز ایسے خلوص سے پڑھتے کہ اکثر اوقات آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی سبحان اللہ اے میرے میچے اسلامی بھائیوں کیا کچھ سکھا رہے ہیں غریبوں کی مدد کرنا مسلمانوں کی دل جوئی کرنا خوشی و خزو کے ساتھ نماز پڑھنا اے کاش ان کے مزار اور انوار کی برکتوں سے ہمیں بھی یہ نعمت عطا ہو جائیں اور جب بات چلتی ہے آپ کے کلام کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ رب کریم نے کیسا قلم عطا فرمایا تھا اے میرے میچ اسلامی بھائیوں آئیے کچھ اشعار آپ کے کلام کے سنتے ہیں علی اللہ تعالی علی محمد اللہ علی دل درد سے لکھتے ہیں بند جب خواب اجل ہو حسن کی آنی اس کی نظروں میں تیرا خاتمے کے بارے میں بڑی خوبصورت اشار آپ کے ملتے ہیں مکس میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں تو حسن کو اٹھا ہسن کر کے کتنی پیاری بات کرتے ہیں نام بھی حسن ہے اور خاتمہ بھی حسن مانگا سبحان اللہ میرے بچے اسلامی بھائیوں ایک اور جگہ مولانا حسن رضا خان صاحب بڑے پیارے کلام میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں دل میں ہو یاد تیری تو تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی سے تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور جانے جہاں تو بھی تماشائی بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی اس کی جزرو میں تیرا جلوے جلوائے آئی ہو سبحان اللہ کیا جب دبی پاک علیہ اس رات کے حسن و جمال پر تصور جماتے ہوں گے تو مولانا حسن رضہ خان صاحب کا قلم لکھتا ہے ایسا تجھے خالق بنائے، یوسف کو تیرا یوں دیدار بنا کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنا لکھتے ہیں کیا خوبصورت وکتا لکھتے ہیں ان کے نب رنبی کی لطافت تھی کہ جس نے پتھر کو حسن لالے تنوار وار مارے رویش اسلامی بھائیوں ایک اور جگہ مولانا حسن رضا خان صاحب بڑے پیارے کلام میں کچھ اس طرح شاست فرماتے ہیں آسیوں کو ڈر تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا فضل رب ربے پھر کبھی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو سہبہ مل گیا پکتے میں لکھتے ہیں اے حسن پھر میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا کیا بات ہے امام حسن رضا خان صاحب کی گوئی آپ دیکھیں آلہ حضرت کی شاعری پڑھیں اور مولانا حسن رضا خان صاحب کی شاعری پڑھیں ایک عجیب تخیل ہے ایک عجیب بارفطگی ہے اور کیا دیوانگی ہے ایک اور خوبصورت کلام کے جو تنشا سنتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ بنا ماں منزل ابن مریم گئے لا مکان ساجدار مدینہ مرادے دلے بل بلے بے بل بل بل نوازی خدایا بچا دے بہار مدینہ بہرال میرے پیارے اسلام کلام تو اتنے ہیں کہ رات بھر بلکہ کئی راتیں گزر جائیں گی مولانا حسن اللہ خان صاحب کا ایک بڑا خوبصورت دیوان ہے ناتیا ذوق نعت حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور حسن رضا خان صاحب سے گلدستہ ہے ناچ سے اپنے دلوں میں مدنی ہوئی دستوں کو سجاتے جائیے کا الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام علی سید المسلی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یارپ بنا یورپ یا بنا یورپ بنا یا, یا, یا, یا ربنا مالک کریم ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نئے کا امال ہیں نبی پاک عصرات السلام کی بارگاہ میں حدیت عقید پیش کرتے ہیں قبول فرما یار آکال افراۃ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام امبیائی کرام تمام صحابۂ کرام تمام تابہ عین تبا تابا عین تمام اولیائی کاًخوص سیدی حوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امام امام, امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور ان کے وسیلے سے مولانا حضرت علامہ مفتی رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ نکی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مداح حبیب حضرت جمیل رضوی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے شہن شاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی اور خان وادہ حضرت بریلی شریف میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں یہ دیکھ کن کن ہستیوں کے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ ہم ان کے قدموں میں کھڑے ہیں ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا پہر ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری مقصرت فرما دے بڑے گناگار ہیں مولا ان نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بھی بنا اور جو گناہ ہو گئے وہ معاف بھی فرما سہرا گناہ بھی معاف فرما کبیرا گناہ بھی معاف فرما صدا کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا ہمارے ماں کو بھی بخش دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے اے اللہ نبی پاک علیہ فراۃ و السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے جتنے پریشان آئے ہیں ہاتھ اٹھے ہیں سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنا ہیں اے اللہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے ایمان پر دعوت اسلامی پر امیر اہل سلتھ کی غلامی پر استقامت فرما مسلک کہ اعلیٰ حضرت پر ہمیں استقامت عطا فرما اے رب کریم اے رب کریم ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا نظروں کی بد نظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو تونے آسیف سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا زلزلوں سے بچا طوفانوں سے بچا وائرسوں سے بچا صلی اللہ تعالی لا خیر خلقی ہی و نور عرشی ہی سیدنا و مولانا محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتکا یا رحم الرحمن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم غریبوں کے آقا بے حد درود ہم غریبوں کے آقا بے حد درود ہم فقیروں کی سروت غم ایمانو تو کا وا غم کا ونوں کا جلوے شان مجھ سے خدمت کے خود سی के ہاں رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا مو صفہ جانے رحمت دکھا آقا جب پریشتے قبر میں جلوہ دکھا آپ کا ہو زبان پر پیار آ کا تو وہ لے کا دری مرنے اللہ يصدون یا آمنوا علیہ رسول اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزائے رسول اللہ اور لبتے ہو لا الہ الا اللہ محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چرن کے ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج کتنی خوشی ہے آج دل کی کیفیت کیا ہے بڑا ارمان تھا بڑی تمنا تھی کہ جس ہستی سے دل و جان سے محبت ہے جس شخصیت سے والہانہ پیار ہے جس نے بہت کچھ سکھایا ہے آج بھی سکھا رہے ہیں جن کے کلام پڑھیں جن کی تحریریں پڑھیں جن کی سیرت پڑھیں تو دل جھوم اٹھتا ہے فنا فر رسول کے مرتبے پر فائز ایک سچے عاشق رسول اور ایک ایسے آشے کے رسول جو آج پوری دنیا میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے آج اپنے مزار میں ہیں مگر اپنے کلام کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے گویا عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلا رہے ان کا گولستان آج بھی ہرا بھرا ہے ان کا فیضان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 الحمد الحمدللہ آج تقدیر نے یہ دن دکھایا اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمارے رضا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ میرے رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے روزہ پرنور کے پاس آپ کے شہر بریلی میں مجھ گناگار کو حاضری کا شرف ملا ہے سلسلہ ہے دیس ہے میرے خواجہ کا اور ہم آئے ہیں دربار رضا میں انشاء اللہ آج امام اہل سنت کے دربار میں آپ کے قدموں میں حاضری بھی دینی ہے آپ سے بہت کچھ عرض بھی کرنا ہے اللہ سے آپ کے وسیلے سے بہت کچھ مانگنا بھی ہے جو عشق کی خیرات جو عشق کی چاشنی جو عشق رسول کی برکتیں انہیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ وہ صدقہ وہ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے امام اہل سنت کی کیا شان ہے شاعر لکھتا ہے نا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سبت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے سبحان اللہ یقین مانے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں زندگی بھر گئے جن کے گیت گاتے رہے جن کے کلام پڑھتے رہے جن کی یاد میں اور جن کے عشق رسول کو سن کر آنسو بہاتے رہے آج بالکل ان کے قریب موجود ہیں اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور نبی پاک کے سچے عاشق کے قرب کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے آقا کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے اللہ علیہ حضرت کے صدقے سرکار پر فدا ہونا نصیب فرمائے نبی پاک علیہ اسلات والسلام پر واری واری ہونا نصیب فرمائے کچھ سیکھیں ان سے کہ سرکار علیہ سلاط والسلام پر قربان کیسے ہوا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلاتوں سلام سے محبت ٹوٹ کر کیسے کی جاتی ہے اعلیٰ حضرت میرے آقا سے تو محبت کرتے ہی تھے نبی پاک کے در کے کتوں کا تذکرہ کس ادب سے کرتے ایک جگہ لکھتے ہیں نا خوف ہے سب خوف ہے تب مخراشی سگے تعبا کا ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغان کو ایک اور جگہ لکھتے ہیں یعنی شیر کا مطلب تو سمجھئے کہ مجھے مدینے کے کتوں کے آرام میں خلل کا ڈر ہے ورنہ کیا مجھے زور سے رونا نہیں آتا اس لیے دربار رسالت میں زور زور سے نہیں رو رہا کہ کہیں مدینہ شریف کے جو سگ ہے ان کی سما خراشی نہ ہو جائے ان کی سماعت میں خلل نہ پڑے یہ کیسا عشق تھا یہ کیسی دیوانگی تھی ایک جگہ لکھتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ کہ اے رضا تم مدینے گئے تھے وہاں جا کر اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو نہ کھلایا مدینے کے کتوں سے اتنی جان تمہیں پیاری ہے یہ کیا انداز ہے یہ کیا عشق ہے ایک اور جگہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں. اے رضا کسی سگے تہبا کے پاؤں بھی چوبے ذرا سوچی وقت کا امام اپنے آپ سے بات کر رہا ہے اے رضا کسی سگے تعبا کے پاؤں بھی چوبے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے یعنی تمہارے دماغ کے بڑے چرچے ہیں تمہاری فراست اور عقل کی دنیا داد دیتی ہے مگر کیا یہ عقل والا کام کیا کہ کسی سگے طیبہ کے پاؤں میں مدینے جانا ہے نا نبی پاک سے محبت کر رہی ہے سیکھو میرے رضا سے سیکھو اعلیٰ حضرت سے کہ سرکار سے پیار کیسے کیا جاتا ہے مدیر شریف کی حاضری کیسے دی جاتی ہے دربار رسالت کے بارے میں کہیں لکھتے ہیں ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرات تو جاد وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سرکی ہے محراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کس موضوع پر بات کروں امام اہل سنت کا کون کون سا وصف بیان کروں آلہ حضرت کے عشق کا کون سا واقعہ سناؤں کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ سوچا بہت ہوتا ہے کہ جاؤں گا تو یہ بھی ارض کروں گا یہ بھی بات کروں گا یہ بھی بیان کروں گا مگر وہاں جا کر سمجھ نہیں آتا کہ آ کدھر گئے یہاں تک ہمیں باتیں پتا چلتی ہیں کہ ایک کتاب کو ایک بار پڑھ لیتے اب وہ زندگی بھر کے لیے یاد ہو جاتی کس صفحے پر کس سطر پر کون سا مسئلہ ہے امام اہل سنت کو وہ یاد ہوا کرتا مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب صدر مفتی عمجد علی آزمی اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں تھک جاتے کتابیں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو جاتے اور اب جب تھک جاتے کہ کہاں سے یہ حوالہ ملے گا امام اہل سنت کے دربار میں آتے اعلیٰ حضرت فل بدی فرماتے فلا کتاب اٹھاؤ اس کے فلا صفحے کی فلا صفا نمبر کی فلا سطر پر یہ مسئلہ مل جائے گا آج کمپیوٹر چلانے والے جانتے ہیں کہ جو سرچنگ آپشن ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کتاب میں یہ لفظ کہاں موجود ہے اللہ اللہ آج سے کئی سال پہلے میں اہل سنت کو جب کمپیوٹر اس طرح لوگوں کے پاس عام نہیں تھا اللہ نے وہ فوٹوجینک میموری عطا کی تھی وہ زبردست ذہانت اور کس کو کہیں کہ یادداشت عطا کی کہ گویا کتابیں بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ چودہ سو سال سے لکھی گئی ساری کتابیں ابام علیہ سنت کے حافظے میں محفوظ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان کی در دولت کے صدقے ہمیں حافظے کی دولت بھی عطا فرمائے عشق رسول کی خیالات بھی عطا فرمائے آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ آپ عبادت میں رہا کرتے با جماعت نمازیں پڑھا کرتے تلاوت قرآن کے شہدائی آج بہت کچھ ان کے صدقے رب سے مانگنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ مزار اعلی حضرت پر بھی جائیں گے اور انشاءاللہ مزید سیرت کے کچھ مدن پھول بیان کریں گے دیس ہے میرے خواجہ کا اور دربار ہے میرے رضا کا سلیو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیچی اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کیا ہے فیضان رضا ہے الحمد للہ ہمارے شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت اس قدر یوں سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کی محبت کو ہمیں سکھاتے ہیں پلاتے ہیں کہ اب دنیا بھر کے عاشقان رسول اعلیٰ حضرت کے دربار پر آنا اپنے لیے شعادت سمجھتے ہیں آج میرے ساتھ جو اسلامی بھائی موجود ہیں کچھ عرصہ پہلے مدنی چینل پر آپ نے ان کی مدنی بہار سنی ہوگی جہانگیر اتاری یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے مگر قبلہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کو دیکھ کر مدنی چینل کو دیکھ کر آج الحمدللہ نہ صرف یہ مسلمان ہوئے نہ صرف یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے نہ صرف یہ قوص پاک کے سلسلے میں قادری بنے بلکہ کیسے رضوی بنے کہ آج اپنی زندگی میں پہلی بار بریلی شریف انہوں نے حاضری دی اور اعلیٰ حضرت کے روزے پر تشریف لائے ہیں تو یہ ہے دعوت اسلامی کو امیر علیہ سنت پکڑ پکڑ کر دامن رضا سے وابستہ کر رہے ہیں امت مسلمہ کو تو آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مسلق اعلیٰ حضرت پر اگر استقامت پانا چاہتے ہیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان شاء اللہ یہ محبت اعلیٰ حضرت گھول گھول کر پلاتے ہیں احمدا احمد رضا خا, احمد رضا خا, احمد رضا خا, احمد رضا خا, احمد لدا قربان تجھ پر میرے دلوں و قربان تجھ پر میرے دلوں احمد لدا احمد ڈردا احمد احمد تجھ کو خدا دے بخشش میں باغا تجھ کو خدا دے بخشش کے باغا تیرا ہے دیوان بخشش کے باغا تیرا ہے دیوا قربان تجھ پر میرے دلوں و قربان تجھ پر میرے دلوں رضا آ آ آ آ ہمارا ہم کی تمہ جلائی وہ علم کی تما جلائی سب حل سنت تجھ پر ہے نازا سب اہل سنت تجھ پر ہے نازا گربال تجھ پر میرے دلوں و جا قربان تجھ پر میرے دلوں جاحم احمد احمد تیرے قلم کی وہ سرعت واہ کی وہ سنتے واہ پہلے قدم تو اب تک ہے خیر پہلے قلم تو اب تک ہے خیر قربان تجھ پر میرے دلوں و جا قربان تجھ پر میرے دلوں جا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد, رضا احمد رضا پہ پذر کرم کر للہ پانی پہ نظریں کرم کر چھوٹے سدس کی آداتے اسیا چھوٹے اس کی آداتے اسیا قربان تجھ پر میرے دلوں و جا کو تجھ پر میرے دلوں جا احمد ردا احمد ردا احمد رداد احمد ردا احمد رداد احمد ردا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چرل کے ناظرین وہ عظیم شخصیات جنہوں نے اسلام کے نام کے روشن کرنے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا اور آج بھی ان کے فیضان سے دنیا مستفید ہو رہی ہے میری مراد امام اہل سنت مجد دین و ملت پروانہ شمیر رسالت میرے آکائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اور آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں عظیم مستیوں کی کیا ہی بات ہے مگر آج جس مکان میں میں حاضر ہوں میری بھی خوش نصیبی ہے کہ آج میں اس مکان میں حاضر ہوں جو میرے اعلیٰ حضرت کا مکان تھا جی ہاں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی اس مکان میں رہا کرتے تھے گویا اس مکان کو ہم خاص نسبت حاصل ہے اعلیٰ حضرت سے اور مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی کی ولادت جو ہے وہ اس مبارک مکان میں ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو ان در و دیوار کی برکت عطا فرمائے آپ بھی مدری چلے کے ناظرین اس کاشانے کی زیارت کر لیں یہ گھر میرے رضا کا ہے یہ گھر الحمدللہ للہ حضرت یہاں ریاحش پذیر تھے اور ابوی مصطفی رضا خان صاحب کی گویا ولادت گاہ جو ہے وہ یہی گھر ہے سلو الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشم مجھے دنتا میلے پیشے مدد جا پیش مجھے دن دا میلے پیسے مدد احمد مجھے احمد احمد احمد